ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ قرآن سے نفرت کی تو اللہ نے ان کے عمال ضائع کر دیئے